ثم ثم أماته پھر اس کے لیے رحم مادر سے نکلنے کے راستے کو آسان بنایا پھر اسے موت دے دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا